خدبہ نمبر سات جس میں شیطان کے پیروکاروں کی مضمت کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذوا الشیطان لأمرهم ملاکا واتخذهم له اشراکا فباد وفرخ فی صدورهم ودب ودرج فی حجورهم ان لوگوں نے شیطان کو اپنے عمر کا مالک و مختار بنا لیا ہے اور اس نے انہیں اپنا اعلی کار قرار دے لیا ہے اور انہی کے سینوں میں انڈے بچے دیے ہیں اور وہ انہی کی آغوش میں پلے بڑے ہیں فنظر باعیونہم ونطق بالسانہم فركب بهم زللا وزین لهم الخطل فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه اب شیطان انہی کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور انہی کی زبان بولتا ہے انہیں لخزش کی راہ پر لگا دیتا ہے اور ان کے لیے غلط باتوں کو آراستہ کر دیا ہے جیسے کہ اس نے انہیں اپنے کاروبار میں شریک بنا لیا ہو اور اپنے حرف باطل کو انہی کی زبان سے ظاہر کرتا ہو